الحمد لله الحمد لله الذي جعل في اتحاد القوه ورفعه وانعم علينا بتالق القلوب بحوه التوפות ووحده الكلمه واشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبد ورسوله وصل اللہ تعالیٰ خیر محمد بحسان ام محترم حضرات دینی ہو اور دوستوں آج قبضے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتحاد اور اتحاد کی برکتیں اور اتحاد اور اتحاد میں اللہ نے کیا خیر رکھی ہے ملک کو قوم کو وطن کو دنیا سے دنیا کو اتفاق و اتحاد سے کیا فائدہ پہنچتا ہے اسی کے متعلق چند بادے کورے میں آئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے اور حق کہنے کے توفیق سے فرمائے کسی بھی قوم اور ملک کسی بھی وطن کے عروج اور ترقی کے لیے دوستو امن و امان برقرار رکھنے اور خیر و برکت عمارہ بال ہونے کے لیے چار نہایت اہم چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انہیں ان چار چیزوں کی توفیق دے اور سب کو یہ اللہ رب العالمین ہے عطا ہے نمبر ایک انسان اگر دنیا کی خیر و برکت اور آفقت کی کامیابی چاہتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی اور اپنے آنے والی نسل اولاد اس کے ایک دھی کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نسل آدمی اور بھی دین پر قائم رہے توحید پر قائم رہے اپنا اسلامی اثرات اور کردار پر قائم رہے اسلامی شعار کو برقرار رکھنے والے ان کی پابندی کرنے والا بنائے یہ نہایت ضروری چیز ہے اس کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے اللہ تعالی نے اپنے نبی ابراہیم خلید اللہ علیہ سلاط اسلام کو جب حکم دیا کہ ہمارے نبی ابراہیم آپ آب اپنی بیوی حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ان دونوں کو مکے میں جا کر کے کر کرے بڑی آزمائش تھی اللہ کے نبی ابراہیم خلی اللہ علیہ ولاشام اپنی بیوی حاضرہ ام اسماعیل اور بیٹے اسماعیل کے شیرخوا کے لے کر کے آئے دھرم کے اندر جہاں مکہ آب ہیں وہیں دونوں کو آباد کیا پوری تفصیل کا وقت نہیں آپ آگاہ کو معلوم ہوگا اس کے بعد ابراہیم خری اللہ واپس لوٹے ابراہیم سریل اللہ نے دعا کی تھی دعا مانگی رب بنا واشیلاتی ودی ہی و دعا ماگی اور اس دعا کا دشکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے سورت و بکرا کے ہے سورتے ابران جو ہے سوریہ ابراہیم میں ہے مختلف الفاظ کے ساتھ سب کا معنی یہ ہے کہ چار چیزوں کی دعا ابراہیم خیر اللہ نے مانگی اور کہا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں ایک نیا ملک ایک نئی آبادی ایک نئے شہر نئے شہر آباد کرنے کے لیے آباد جب کرنے لگے تو دول ماضی چار چند اللہ میں ان کو یہاں آباد کر رہا ہوں لیکن ان کے اندر آئندہ ان کو تو دن میں قائم رکھنا اور آئندہ ان کے اندر اللہ ایک نبی بھیجنا ایک پیغمبر بھیجنا جو یو والے ہی آیا کہ جو ان پر آپ کی کتاب کی آگ کر کے ہوں کتاب و حکمت اور کتاب کی تعلیم دیں نمبر تین حکمت کی تعلیم دیں وہ ذخیر اور ان کو گناہوں سے بدساکی سے پاک اور صاف کریں اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ صاحب نے اپنے آپ بی اور بچے کو جو آباد تھیاں اس جگہ پر یہ دعا مانگی تھی آج دین کی دین پر قائم رہنے دین کی فکر پیدا کرنے اور اللہ رب العالمی سے گزارش کی کہ اللہ ایک نبی بھیجے جو اس پوری قوم کو دین سے تعلیم دے کہ بہت بڑی عمرت و نصیحت ہے ہم نے سے ہر انسان حاکم سے لے کر کے محکوم سردار سے لے کر کے رعایت ہر ایک اندر کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس ملک میں جس جگہ آباد ہے اور جہاں اپنی نسل ہے یا انسانیت آباد ہے ان کے دینی فکر ان کی فکر کی, فکر کی فکر ہونی چاہیے کہ کی کیسے وہ دین پر قائم رہیں اور کس طرح سے وہ دین پر چلتے رہے نمبر دو اللہ کے نبی ابراہیم حلیم اللہ کسنا جب اپنی اولاد کو مکے میں آباد کیا ہے جس نسل میں, میں سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا دوستو اس وقت سے دوسری بڑی دعا مانگی تھی انسان کے حصے کے لیے کاروبار کے لیے مال اور دولت کے لیے خوشحالی کے لیے جس پر انسان کا گدارا ہو رس بنا آتما فی دنیا ہنسنا وفی آثرت ہنسنا وفی را بنار اسلام نے ہمیں تعلیم بھی ہے دونوں کے خیرنا ہے دین کی بھی دنیا کی بھی اور آخرت کی اس لئے حاضر حاضر بھی اس لیے ابراہیم خالی اللہ السلام نے دوسری اللہ میرے اس اولاد کے حص کا کھانے کا پینے کا اچھا, اچھا کہنا. سورت رب رب سے اچھا انتظام کرنا سنتے ابراہیم کی یاد اور محرم اور اب جانا ابھی کتنے سے تحویل نہیں ورزش میرا سارا اللہ دیر کے ساتھ اللہ لہٹانا ان کے رشتے کا انتظام کر دینا جاتے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے اور آخر میں فرمایا ور ہو اللہ تعالیٰ ان کی رشت کا انتظام کرنا ہر اعتبار سے خوشحالی رشی کی ریل بھیل اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمت ہے اور امراح خدیم اللہ علیہ السلام سلامیہ کیا اللہ علیہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہر کس مارس کی نت نصیب کرے گا ان کو اللہ علیہ السلام یہ تیرا شکر ادا کریں گے شکر گزاری بھائی یہ چیز ہے نمبر تین دوست خوش انسان کو عید مل جائے انسان کو حلال گز مل جائے اور کسی ام ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے امن و امان رہا تو سکون کسی کا خوف نہیں ڈر نہیں نہ انصافی کا نہ چوری کا نہ دکیتی کا نہ کسی پر ظلم و جاتی کا اب وہ امان اور سکون کی زندگی رسیح ہو یہ ملک کی ترقی کے لیے اقوام کی آبادی اور ان کے اور اس کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے اس لیے ابراہیم اللہ خلیمہ احساس اب و امان کی وا اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس مکے کے سرزمین پر آباد کر رہا ہوں بلنا يمكن كيففاظ تمام بيت سينا سكانوا بابانا اور الله ان کے رشت میں بچت ہے اور نمبر 3 وجعلہ بلدا امننا ربي جعل هذا بلدا امنه اے الله انہیں اپنے امانتا کرنا کوئی پریشانی کوئی الن ٹینشن نہ رہے اللہ ہر طرح سے ان کو اب امان نصیب کرنا تو بہت ہی ضرورت ہے دوستوں ہم اس بات کو سمجھیں کسی بھی ملک کے اور او چار باتوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے دی بی چیزیں دی بی فکر ہو نمبر دو ابن امان ہو نمبر تین رشک اشادہ ملے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اپن کے تو فکر صحیح سنائے اب ان کو لہٰذا سب کو لے الحمدللہ للہ کے وقفہ سلام دلائی باد نبی مصطفیٰ احمد آپ کی جو چوتھی چیز دوستوں بڑی ہی ضروری ہے وہ بھی سمجھیں وہ یہ ہے کہ انسان انسان وہ جو سوچی ہے ہر ایک کے اندر یہ فکر ہو اور اس چیز کی استعداد اپنے اندر ہو کہ ہمارے ملک میں ہماری قوم میں ہماری آبادی ہمارے شہر میں پہننے والی مشکلات اور پریشانیاں ان کو ہم پیش حل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور آنے والی مشکلات تھا کدار و سونت کی روشنی میں کا تراش میں اور ہر قسم کی مشکلات پریشانی کا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کا مقابلہ کریں اور اس کا نیم الدر عطا کریں اللہ کے نبی یوسف علیہ و سرام جس ملک میں رہتے تھے مشر مصر کے اندر نہایت خطرناک کہ مسلط ہونے والا تھا خواب دیکھا کچھ لوگوں نے ساتھ دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں اور ان کے مقابلے میں ساتھ پتری کمزور گائیں ہیں موٹی گائیں پتری گائےوں کو کھاتے ہوئے چلی جا رہی ہیں یہ بڑا عجیب تھا بادشاہ میں ساتھ دیکھا پریشان ہوا اس وقت کی تعبیر پوچھنا شروع کیا لوگوں نے عام طور پر شکا نہیں سکتا ہے لیکن ملک کا بادشاہ اب علاقے سے نبی اور حکومت بنانا تھا ان کے پاس جب آئی تو انہوں نے بڑی سے بات کی کہا بات اصل یہ ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ صلاح ہوں گے اور سات, سات, اس اے اے اے اے سات سال, کہ سات سال اس کے بعد سات سال بڑے کے ہوں گے بہت قہر ہوں گے تو بجوے صاحب نے کہا کہ ایسے ساتھ کتابی رہی سات سال آپ ہوگی اس کے بعد سات سال نہایت خطرناک نہ قید آنے والے ہوں گے تو آپ لوگ ایسا کیجئے گا سات سال کی پیداوار اناج جو گلہ جو ہے کھانے بھر کے لیے نکال لینا باقی ان کی بالیوں کے اندر دانے کو ویسے چھوڑ دینا تاکہ آنے والے سات سال قہد کے جو ہیں ان کا اچھی طرح سے آپ مطالبہ کر سکیں یہ بہت بڑی حکمت منتری جی. اس وقت مشر کے اتنے وزرات اتنے بڑے لوگ تھے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی لیکن یوسف علیہ سراب شاہ کو لانے ہم ساتھ بنایا تھا انہوں نے تک بیان کی کہا آنے والے کہیں جس سے بے شمار تکلیف اوپر ہوگی اور ایک دو دن نہیں سات سال تک آبادی میں بارش نہیں ہوگی اور نہیں گی اگے گی اس لیے کرے گا کہ سات سال جو آپ پیداوار کہیں ان کو ضائع نہ کریں آپ ضرورت گھر کے لیے بالوں سے دانا نکال کر رکھ لیں باقی بالیوں سے دانا چھوڑ دیں تاکہ سات سال جب تحت کے آ جائے تو آپ اس میں دارا کریں یہ بہت ہی بڑی چیز جو یوسف علیہ یوسو نے ایک اسل دیا کہ آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا پیسے حل نکالا جائے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں باتوں کا تصور قرآن میں کیا ہے آج دنیا میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا ایسا خیال رکھیں دوستو الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد آج کے جو گزر رہے ہیں جسم میں ہم رہتے ہیں وہاں کے پچاس سال اتحاد کے مکمل ہو رہے ہیں اتحاد کی برکت ہے اتحاد اللہ نے بڑی برکت رکھی تو رفاق اور اشتہار پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس ملک کو ہرا بھرا رکھے اور اس ملک کے حکام اور کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جنہوں نے اتفاق اور اتحاد کی کوشش کی جن کی برکتیں آ جاری ہیں آئندہ اللہ تعالی جاری رکھے اور دنیا کے ہم تمام مسلمانوں کو اختق اور اختلاف کے کوشش کر کے اپنے اندر اللہ بابود عالمی کی رحمتوں کو اور اپنے اوپر رحمتوں اور پتوں کا دھاوا کے ساری کلا ساری مصیبتیں اختلاف ہوتی ہے ایک حکومت کرتا ہے پورا اس کی انتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے اسکول کو دوہرا رکھے اور ہم اپنا سب کو اچھا ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العالمی نیمتوں کی قدر کرے انہار آدمی اسکول رہے سدنا ان کے آمان انسارے اللہ تعالیٰ ان کو ہر بڑا سے محبوب کر لے اندمی سے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کے آپ کی ناگرد گاؤں میں لگتا ہسارا ملک اور وطن کا نقصان ہو اندمی دنیا میں جتنے مسلمان نے اقتصاد کو اتحاد پیدا کرتے اللہ أرجوه السلام عليكم أقليكم حين أن لكم في المسجد لفتح والأسلمان أن لكم في المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين, والمسلمين. إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدن والحسن وإيه ترى للقربة ويهى أن يسعى الشاهد والمكر والباكر يأمر لمنكم تذكروا كنت ودروه يستجه لكم ودروه يستجه لكم ودكر الله الأخضاء الأكبر